خطبہ نمبر 66 آپ علیہ السلام کا ارشاد اکرامی جنگ کی تعلیم کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم معاشر المسلمین استشعر الخشیہ وتجلب السکینہ وعدو علی النواجر فإنه امبال السیوف عن الہام قبل مسلمانوں خوف خدا کو اپنا شعار بناؤ سکون وقار کی چادر اوڑھ لو دانتوں کو بھیچ لو کہ اس سے تلواریں سروں سے اچٹ جاتی ہیں زیرا پوشی کو مکمل کر لو تلواروں کو نیام سے نکالنے سے پہلے نیام کے اندر حرکت دے لو والحد الخضر وطعوم الشذر لنافغ بضبا وصل السيوف بالخطر ولنم ان نكون بعين الله ومعظم عم رسول الله صلى الله عليه وآله دشن کو ترچی نظر سے دیکھتے رہو اور نیزوں سے دونوں طرف وار کرتے رہو اسے اپنی تلواروں کی باڑ پر رکھو اور تلواروں کے حملے قدم آگے بڑھا کر کرو اور یہ یاد رکھو کہ تم پروردگار کی نگاہ میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن عم کے ساتھ ہو فعابدوا الکر واستحیوا من الفر فإنهو عار فیلعقاب ونار یوم الحساب وطیبوا عن انفسكم نفسا إِلَى الْمَوْتِ سجوحا دشمن پر مسلسل حملے کرتے رہو اور فرار سے شرم کرو کہ اس کا آر نسلوں میں رہ جاتا ہے اور اس کا انجام جہنم ہوتا ہے اپنے نفس کو ہنسی خوشی خدا کے حوالے کر دو اور موت کی طرف نہایت درجہ سکون و اطمینان سے قدم آگے بڑھاؤ وَعَلَيْكُمْ بِهَادَ السَّوَادِ الْأَعْظَمِ وَالْرِوَاقِ الْمُطَنَّبِ فَضْرِبُوا ثَبَجَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ كَامِنٌ في كِسْرِهِ تمہارا نشانہ ایک دشمن کا عظیم لشکر اور تنابدار خیمہ ہونا چاہیے کہ اسی کے وسط پر حملہ کرو کہ شیطان اسی کے ایک گوشے میں بیٹھا ہوا ہے وَقَدْ قَدْ تَمَلِلْ وَثْبَتِ اخر نکو سے حال یہ ہے کہ اس نے ایک قدم حملے کے لیے آگے بڑھا رکھا ہے اور ایک بھاگنے کے لیے پیچھے کر رکھا ہے لہذا تم مضبوطی سے اپنے ارادے پر جمے رہو یہاں تک کہ حق صبح کے اجالے کی طرح واضح ہو جائے اور مطمئن رہو کہ بلندی تمہارا حصہ ہے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کر سکتا ہے